وكفام والصلاة والسلام على عباده المبينة. أما بعد فأعوذ بالله سميل عليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاجبروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنه من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقف عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا صلى الله سريح الحساب سادة الله العزيم. حج کے دس گیارہ اور بارہ ذنحج مینار میں گزارنے ہیں ان میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کرو اب یہاں ذکر سے مراد ہے اللہ سے دعا کرو نماز ذکر ہے واقف سولہ تعلیہ ذکری میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو اسی طرح قرآن حکیم سراپا ذکر ہے ان نزل ذکر انہو الحاف ال پرانے حکیم کی تلاوت نوافل کا اہتمام اس کے ساتھ اللہ تعالی نے جس چیز کا ذکر کیا ہے فوراً ہی اسی آیت کے اندر کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے ہمینا سمیا پھول و ربا نہ آتے نہ پھر دنیا وہ مالا فی الآخر تمن خلاف ربا نا اجلا نا قطہ نہ قبلہ یوم الحساب ہوا یہاں جو ذکر جس کی طرف یاد دہانی کروائی جا رہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ دعائیں کرو اللہ تعالی سے وہ, وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالی انسانوں کی بہت توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے مغفرت بھی فرماتا ہے لیکن اس کے لیے آداب جو ہیں وہ کہا گیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی دے دو اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حسنا دو ربنا آتی نا پھر دنیا ہنسنا واقع آخراتسنا گویا مومن کے سامنے صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ آخرت بھی اس کے سامنے ہوتی جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمیں صرف یہاں کی روٹی کی فکر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی بھی فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے وہاں جانا ہے تو جو یہاں کھا سکتے ہیں وہ کھائیں لیکن جو بچا سکتے ہیں وہ بچائیں اس لیے کہ جب واپس جائیں گے تو کوئی کاروبار کریں گے کسی طرح سے کوئی روزی کا ذریعہ کریں گے اس پہ امید لگائے بیٹھے ہم لوگ تو ہمیں جب بھی فکر ہوتی ہے تو صرف یہاں کی فکر نہیں ہوتی بلکہ پاکستان کی بھی فکر ہوتی تو مومن کو صرف دنیا کی فکر نہیں ہوتی اسے آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے اسے پتا ہے میں یہاں کا مواطر نہیں ہوں میں نے یہاں سے آؤٹ ہو جانا ہے میں ٹرانزٹ کے ویزے پر آیا ہوں اور میری اصل جو منزل ہے وہ کیا ہے ان لائے و اِن الہرا ہمیں اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے لہذا وہاں کے مکانوں کی اسے فکر ہے وہاں اولاد اکٹھی رہے وہاں پر بیوی بی بی بچے ساتھ رہے اسے وہاں کے اکاموڈیشن کی زیادہ فکر ہوتی لائف آفٹر ڈیتھ صرف اس زندگی کی نہیں بلکہ اس زندگی کی جو قبر سے نکلنے کے بعد ہمیں جس کا ہمیں لازمن سامنا کرنا ہوگا پاکستان کی تو ہم فکر کرتے رہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے پاکستان ہمیں جانا ہی نہ پڑے جس چیز ہم ڈر رہے ہیں وہ ہو ہی نہ ہم یہیں سے بکسے میں پیک ہو کے جائیں تو وہ ساری فکر جو ہم نے سوچی تو وہ تو سارے منصوبے جو بنائے تھے ہم نے وہ تو پانی کے اوپر بنائے تھے اب تو لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو وہ یقینی بات نہیں ہے آخرت یقینی بات وہ جو کسی شہر نے کہا کے کہ گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل کے خدشے میں اور گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل نہیں آتا ڈر مستقبل کا رہتا لیکن آدمی جب تک مرتا نہیں تب تک محنت کرتا ہی رہتا کس کے ڈر سے مستقبل کے ڈر سے اور مر جاتا مستقبل کوئی نہیں آتا تو کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اے اللہ ربانہ اے پروردگار یعنی کسی بت سے نہیں مانگ رہے اللہ سے مانگ رہے لیکن مانگ کیا رہیں آ کے دنیا ہمیں دنیا میں دیکھ اب دو چیزیں ایک تو اولاد یہاں کی اولاد ہے چار دن آپ نے کھیل لیا اس کے بعد وہ جوان ہو گئے ان کی ذمہ داریاں آ گئیں ان کے مسائل ابھی اپنے مسائل حل نہیں ہوئے تھے اولاد کے مسائل آ گئے لیکن آخرت میں جب آپ اٹھیں گے تو اولاد کی طلب آپ کے اندر ہوگی موجود ہوگی وہاں بھی اس اولاد کی ضرورت ہوگی اب وہاں پہ اللہ تعالی نے وہ جو کہا کہ بچے ایسے دیں گے ولدان و مخلدون جو ہمیشہ بچے رہیں یہاں کا بچہ تو جوان ہو جاتا ہے تین چار پانچ سال کے بعد بچہ اسکول میں داخل ہو گیا تو پھر ایک سلسلہ چل پڑتا ہے پھر آدمی کے اندر نئے بچے کی تمنا ہوتی ہے پھر اپنے یہاں گنجائش نہ ہو تو پھر آدمی پوتوں اور نوازوں کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے ان سے محبت ہو جاتی ہے لیکن ایک بچہ آدمی مانگتا ہے اپنا ہو بیٹے کا بیٹے کا ہو بیٹی کا لیکن اس آدمی کو ایک بچہ چاہیے اس لیے کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ چھپا بیٹھا جو بچے سے کھیلنا چاہتا اپنی داری سفید ہو گئی ہے لیکن وہ بچہ اندر موجود وہ کھیلنا چاہتا ہے کسی وہ جو کہتے ہیں کچھ کہ آپ انہوں نے اپنے مریض سے کہا کہ بھئی اپنے بچے کو لے آنا ان صاحب نے بچے کو کافی تربیت دی کوئی ہفتہ بھر دو ہفتے سے سکھاتے رہے کہ حضرت جی کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے دو جانو بیٹھنا ہے نظریں اوپر نہیں اٹھانی وہ سوال کریں تو جواب دینا ہے خیر جی وہ بچہ لے کر آئے حضرت جی نے بچہ دیکھا باتیں ہوئیں تو بچہ جو تھا وہ بات سے بھی زیادہ مدف کہنے لگے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بچے کو لے کے آنا کہ جی یہ میرا بچہ ہے ان کا یہ تیرا بچہ نہیں یہ تو تیرا باپ ہے مجھے بچہ چاہیے تھا میرے ساتھ کھیلے میری داری کو کھینچے میرے کپڑے کھینچے مجھے احساس ہو میں ریلیکس ہوں ذرا یہ تو تیرا بھی باپ ہے اتنا مدب بنا کر تو لایا تو میں نے تو کہا تو بچہ لا ذرا تو ہر آدمی کے اندر ایک طلب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بچے دوں گا یہ جو جوان ہی نہیں ہوں گے ملدان ہوں مخلدون اور اتنے خوبصورت ہوں گے اظہار آئے تو ہم ایسے منصورہ جب تم کو دیکھے گا تو یوں لگے گا بوتی بتھیرے ہوئے بسے. یہ نے یہیں کا کھانا نہیں وہاں بھی کھانا ہے ہم کھاتی نہیں کھاتا یہ بدن ہے اس لیے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا سورہ واقعہ ہے سورہ رحمان ہے پینے کا ذکر کیا ہے گوشت کا ذکر کیا ہے وَلَحْمِ میں تیرن سہن پرندے کا گوشت سب کو پسند ہے نا بٹیر کا گوشت روئے بٹیرے نہیں کھاتی یہ جتانے کے لیے یہ لالچ دینے والی بات نہیں ہے یہ ثبوت کے طور پر یہ آئے تھی کہ تمہارا بدن ساتھ اٹھے گا یہ گوشت یہی نہیں وہاں بھی تم مانگو اور یہ فروٹ یہی نہیں طالم مندود و ذل مندود و ما ان و فاک اتن کثیرہ لامکوا تن ولا ممنوع کاٹ کے نہیں رکھیں گے خود توڑو ممنوع بھی نہیں ہوں گی اور کٹی بھی نہیں ہوں تازی خود توڑو جس چیز کی تمنا ہوگی شراب تیرے سامنے جھک جائے گی توڑو رکھا یہ اس لیے کہ یہ تیرا بدن ساخت ہے اسے وہاں بھی چھت کی ضرورت ہے وہاں بھی پانی چاہیے یا وہ ہوگا یا کھولتا ہوا پانی ہوگا سوتوں میں پانی تو پینا تھا تو مومن کو صرف اس زندگی کی فکر نہیں ہوتی اس زندگی کی بھی فکر ہوتی اس اولاد سے اس نے وہاں کی اولاد کمانی اس بیوی سے وہاں کی بیوی کمانی اس کھانے سے وہاں کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. یہاں سے کچھ آگے بھیجے گا تو کھائے گا نا وہ جو اللہ تعالی ہدی سے میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا نہیں اور بندہ تاجر سے کہے گیا اللہ تو رب العالمین ہے میں تجھے کیسے کھلاتا اللہ کہتا تیرے پڑوس میں سلام بھوکا تھا اگر تُس کو وہ تجھے كھلاتا تو نہیں آگے تو بندہ مومن کے سامنے ہمیشہ دو زندگیاں ہوتی یہاں وہ تنگی میں بھی گزارا کر لے پاکستان اس کا کاروبار جمع ہوا ہو تو وہاں والے بھی کہتے ہیں کہ بڑا عقل مند آدمی بڑا ہوشیار آدمی ہے لیکن یہاں وہ آدمی اگر پانچ ساڑھے پانچ ہزار جرم بھی تنخواہ لیتا رہا اور بڑی اچھی اکاموڈیشن میں رہا اور تھری بیڈ روم جو ہے اسے اکاموڈیشن ملی ہوئی ہے لیکن پاکستان میں ایک جھگی بھی نہیں بنائی تو یہاں والے بھی کہتے بڑا بےوکوف ہے وہاں والے بھی کہتے ہیں بڑا بےوکوف جتنی زیادہ تنخواہ ہوگی اتنا بڑا بےوکوف ثابت ہوگا کمانا فن کوئی نہیں ہے بچانا فن کمانا ہر کوئی لیتا بچانا مشکل ہے کوئی کوئی بچانا بندہ مومن صرف یہی زندگی نہیں گزارتا اسے پتہ ان ساٹھ سالوں میں میں نے وہ اربوں اور خربوں سال کی زندگی کمانی ہے جس کی انتہائی کوئی نہیں لہذا وہ کیا کہتا ہے نا پھر دنیا ہنسانا وہ فی ہے تو یہ ہے دعا کا کنسپٹ جسے حضور نے فرمایا اب و مخل العبادہ بندگی کا جوہر بندگی کا نیوکلس بندگی کا مخ مخباؤ ہو العبادہ دعا ہی تو بندگی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں کیا ہے دعائیں قیام میں دعا ہے اطاحیات میں دعا ہے نماز کے بعد دعا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں انعام کیا ہے کہ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ انعام دعا ہو گیا نا جوہر کیا روزے کا حج میں آپ جاتے ہیں کیا کرتے دعائیں ہر عبادت میں آپ دیکھیں گے تو وہ عبادت اس دعا کے گرد گھومتی وَمَا خلق الْجِنَّ جن إِلَّا دو ہمارا اور رب کا تعلق ہی منگتے اور داتا کا ہم مانگنے والے ہیں وہ دینے والے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ مجھے سب کے حالات پتہ ہے میں سب کے حالات سے واقف ہوں تو جب وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے تو ہمیں مانگنے کے لیے کیوں کہتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کر دے اسے پتا میرے بندے کو اس وقت یہ تکلیف ہے اور اسے اس وقت یہ ضرورت ہے تو بسم اللہ کرے اور وہ ہماری ضرورتیں پوری کر دے یہ کیوں کہتا کہ مانگو تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ مانگیں اللہ واقف ہے ہماری تکلیفوں سے ہماری مصیبتوں اور ہم اس سے نہ مانگے اپنے مسائل کا حل اپنی حاجتیں تو ثابت یہ ہوا کہ ہم بے نیاز یہ بے نیازی کس وجہ سے یا تو کوئی ایسا احسان ہم نے اللہ پر کر دیا ہے کہ اب اسے ہماری منتھلی لگائی دینی چاہیے آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خرید لیے اور وہ آپ کو جناب چھ مہینے کے بعد سٹیٹمنٹ بھیج دیتے اور سال کے بعد وہ آپ کو منافع بھیج دیتے ہیں آپ شکریہ کا خط بھی ان کو نہیں لکھتے اس لیے کہ بہرالا آپ نے وہاں شیئر ڈالا ہو ان کا یہ فرض اور آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو منافع ملتا رہے تو رب کے ساتھ آپ نے کوئی شیر ڈالا ہوا ہے کہ اس کا یہ فرض اور تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہیں منتھلی دیتا رہے اور تم پلٹ کے شکریہ بھی ادا نہ کرو عام طور پہ یہ بیماری ہم نمازیوں میں لگتی جو گناگار ہوتا ہے وہ تو جو سے ملا ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں تو اس قابل میں نہیں تھا میرے مولا تو دے رہا تری بڑی مہربانی مسئلہ ہمیشہ نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہاسپٹل ڈیزیز ہمیشہ ڈاکٹروں کو لگتی ہے ایک ایسی بیماری ہے دنیا میں جو صرف اسپتالوں میں لگتی ہے باہر کہیں نہیں لگتی اور نرسنگ اسٹاف جو ہوتا ہے ان کا اس کو لگتی اسے کہتے ہاسپٹل ڈیزیز ایچ ڈی یہ جو بیماری ہے گلے والی شکوے والی ہمیشہ نیک بندے کو لگتی گار کو کبھی نہیں لگتی میں نوازی پڑھتا ہوں میں تجز بھی پڑھتا ہوں بہار بھی کرتا ہوں پھر بھی دعما تو قبول نہیں ہوتی یہ گلا پلتا رہتا ہے بندے کے اندر کچھ ہمت کر کے باہر نکال دیتے ہیں سوال کی شکل میں اور نائنٹی نائن اس کو دبا کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن پلتا ضرور ہے یہ گلا کہ جی ایک طرف کہتا مانگو جب ہم مانگتے ہیں سوال تو پورا بھی نہیں کرتا تو ہم نمازوں کی شکل میں رب پر احسان کرتے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس پر احسان کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس پر احسان کرتے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رب کو اتنا ابلائج کر لیا ہے اتنا احسان تلے دبا لیا ہے کہ اب تو ہمارے ہاتھ اٹھے اور آسمان شک ہو جائے جب ایسی کوئی بات بھی نہیں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو اپنے لیے پڑھی جتنا دیہڑی لگائی ہے تو اپنے لیے دیہڑی لگائی ہے نا رب پر کوئی احسان نہیں اور نہ ہم اپنی وہ جو کمائی کر کے آتے ہیں نا ہم گھنٹے کنکریٹ کر کے آتے ہیں اس کا احسان رب پر ہم نہیں جتاتے کیوں مہینے کے بعد پیسے مل جاتے ہیں نا احسان جتاتے ہیں یہ جو دس منٹ آ کے نماز میں لگاتے ہیں اس کا کہ یہ رب کے لیے میں نے پڑھی لہذا آتے نہ پھر دنیا یہ نماز دنیا میں ہی کیش کر دے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی تھا تو اللہ تعالیٰ پر احسان کا ایک جذبہ بندے کے اندر پلتا ہے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میں نیک ہوں تو رب پر احسان ہے اللہ تعالیٰ حالانکہ حدیث کرسی میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے انسانو اے آدم کی اولاد اے میرے بندو تم سارے تمہارے اگلے تمہارے پچھلے تمہارے جو گزر گئے ہیں جو تمہارے آنے والے ہیں تمہارے زمین والے تمہارے آسمان والے سارے ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو میرا کوئی فائدہ نہیں تم ابھی مجھے نفع دینے کی حیثیت میں نہیں پہنچے اور تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے تمہارے زمین والے تمہارے آسمان والے سارے مل کر ایک فاجر فاسق انسان کے دل کی طرح ہو جائیں میرا کوئی نقصان نہیں تم مجھے نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں یہ تو تیرا اپنا کیا ہے, میں تو اکٹھا کرتا رہا جو ترخت لگائے گا جو جنتیں بنائے گا وہ تیرے حوالے کر دوں گا وہم ملا مون میں کمی بیش نہیں کروں گا کسی کا حق نہیں ماروں گا میں کمیشن بھی نہیں لوں گا اور جو آگ ساتھ لے کر آئے گا وہ تیرے دامن میں ڈال دوں گا اللہ لگائے میرا کوئی نفع نقصان نہیں بہرحال دعا دعا ہوتی دعا اور حکم میں فرق ہوتا ہے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ حکم سمجھ کے کرتے اللہ ایسا کر دے اللہ ایسا کر دے اللہ ایسا کر, کر دے یہ تو ہم حکم سمجھ کے دے رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے دعا یا مانگنا تو وہ فیل ہے جو اگلے کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مانے یا نہ مانے اس کا نام ہے دعا اگر آپ نے اس شعور کے ساتھ مانگی کہ میرا کام تھا مانگنا میرا کام سی پننا منگنا قبول نہ کرے کرے وہ بات چاہے اچھا وہاں زبردستی تو نہیں نہ چلتی جس آدمی نے کسی کو قرض دیا ہوتا ہے نا وہ جا کے سیدھا غریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے کہتا ہے نکالو میرے پیسے چاہے وہ کمزور ہو اور جس سے مانگ رہا وہ طاقتور ہو لیکن چونکہ اس نے پیسے کے احسانسوں سے دبایا ہوا نا قرضے تلے وہ طاقتور ہو کے بھی کہتا ہے جی ابھی دے دوں گا جی کل دے دوں گا تنخواہ نہیں ملی فلاں سے لینے منتیں ترلے کرتا اور یہ کمزور ہو تو وہ بھی اچھل اچھل کے جاتا ہے نکال کیوں کہ لیکن جب بھیک مانگتا ہے تو مانگنے والا طاقتوار ہوتا ہے کڑیل جوان جس سے مانگ رہا ہے وہ بچارہ مریل سا ہوتا ہے لیکن کیا کہتا ہے صاحب مہربانی کر دیں آپ بچے جیتے رہیں جوڑیاں سلامت اللہ روزی میں برکت دے اللہ تعالیٰ سفر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک آپ کا خیریت سے ختم ہو مہربانی کر کے دے دیں وہ غریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا کیوں اسے پتہ میں بھیک مانگ رہا ہوں بھائی صاحب کی مہربانی ہے دے دے تو دے دے نہ دے تو اگلے سال کو دیکھتا ہے اگر وہ غصہ کرنا شروع کر دے بھیک مانگنے والا تو دو دن کے بعد وہ ڈینٹل کلینک میں بیٹھا وہ دانت نہیں چڑھوانے کے غصہ کر کے بھیک نہیں مانگی جا سکتی رب سے اگر تم مانگ رہے ہو مانگتے ہو تو پھر غصہ کیسے اور پھر اس کے ساتھ جو قوی ہے وہاں تو تیرا کام ہے مانگنا وہ دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی یہ تو ہوئی دعا آپ حکم یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے بچہ چاہیے تو بچہ دے اور جس دفعہ کہوں کہ نہیں اس دفعہ بچی ہونی چاہیے تو بچی دے دے میں کہوں کہ نیلی آنکھوں والی چاہیے تو نیلی آنکھوں والی دے کیوں نے کی ہوئی یا اللہ کے بینک میں پیسے جمع کرائے تمہیں بچی بچے کے لیے کیوں مانے وہ بادشاہ کا موڈ چاہے تو بند مانگے دے دے چاہے تو مانگنے پر بھی نہ دے وہاں تو نبیوں کو اس نے سالوں سجدے میں ڈالے رکھا اٹھارہ سال حضرت ایوب مانگتے رہے تو اور نوے سال ابراہیم علیہ السلام بیٹا مانگتے رہے ستر اسی سال علیہ کو کارتے رہے ہیں. یہ کیوں قرآن میں بتایا اللہ نے کہ ہم اتنے بادشاہ ہیں کہ ہمارے جو انتہائی قریبی لوگ ہیں ان کی بھی ہم اپنی مرضی سے سنتے اللہ نے دیا لیکن اپنی مرضی سے دیا انہیں چاہیے بھی کس لیے تھا ارے سنی و یار سو آل انہیں نبی چاہیے میرا اور آل یعقوب کی وراثت وہ وراثت نبی کی کیا ہوتی ہے تو دعا وہ ہوتی ہے جو اس سینس کے ساتھ مانگی جائے کہ میں منگتا ہوں وہ داتا ہے آپ سے وہ بیکاری جو ہے وہ کہتا ہے جناب بھاری کیا کہتے ہے پانچ سو چاہیے ہزار چاہیے نہیں وہ کہتا ہے جی وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا کہ سرکار مہربانی کرے دے دیں آپ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے دعا مانگی تو کیا مانگی فرمایا رب انمان ضلط ائی من خیر فقیر اللہ جو تھوڑی سی بھی بھیک دے دے میں فقیر ہوں سخت محتاج ہوں لیمان ضلط اہلیہ من خیر جتنی بھی تو خیر نازل کر دے انی فقیر میں فقیر ہوں محتاج ہی ضرورت مند ہوں اللہ نے رائش کا بھی بندوبست کر دیا اللہ نے کھانے کا بھی بندوبست کر دیا اللہ تعالیٰ نے شادی کا بھی بندوبست کر دیا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا لیکن موسا نے دعا کیا کی تھی مالک جو تھوڑی سی کر کرتے تو ہوں دعا یہ وہ کس طرح پوری کرتا ہے کتنی پوری کرتا ہے کوئی آدمی آ کے کہتا جی میرا مسئلہ ہے مجھے اس وقت دس ہزار کی ضرورت ہے آپ دس روپئے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے وہ آگے چل پڑتے پتا کہ میں نے کوئی دس ہزار اس کو قرضہ نہیں دیا کہ کہوں نہیں دس ہزار ہی مجھے دو جو اس نے دس درم دے دی اس کی بھلائی اس کی مہربانی شکریہ ادا کر کے آگے چل پڑ اللہ تعالیٰ کو مقید نہیں کرنا چاہیے لہذا کیا کہا؟ آتنا فی دنیا ہاتھ آنا تو فی الحال دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بحلائی. اب اگر اولاد تیرے حق میں بھلائی ہے تو وہ دنیا میں دے گا تمہیں تو نے مانگی جو بھلائی ہے اگر اولاد تیرے حق میں بھلائی نہیں ہے اس پتر نے جوان ہو کے تمہیں قتل کرنا ہے یا کوئی ایسا فیل کرنا ہے کہ تیری زندگی جیل میں گزر جائے تو اللہ نے کہا یہ بھلائی نہیں ہے بندے نے بھلائی مانگی تھی اللہ نے اولاد نہیں دی آخرت میں دے دی بھلائی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے ہم اپنے علم سے مانگتے اور ہمارا علم معدور ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو کسی چیز کی دعا کر رہے ہیں گڑ گڑا گڑ گڑا کر گڑ گڑا گڑ گڑا ہو کے سن اے اللہ بس یہ پوری ہو جانی چاہیے اے اللہ یہ کام ہو جانا چاہیے اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اصان تو ابو سعید الشر الحمد و یعلم وانتم لا تم ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بڑی پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اس مت کرو یاد <بِالخیر> رول انسان اور بشر انسان گڑ گڑا کر اپنی برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کی مانگنی ہے وہ مال کے لیے گڑ رہا ہے حالانکہ مال اس کے لیے فتنہ ہے مال اس کے لیے شر ہے وا کان ال انسان انسان بڑا باز مومن کی ایک گارنٹی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے کہ مومن کا سارا معاملہ خیر کا ہوتا اور یہ سوائے مومن کے اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں مساح سرا سر اگر اسے اچھے دناتے خوشی پیش آتی کرا وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالی کا فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے بہتر وہ امت صاحب اور اگر اسے تنگی تکلیف آ جاتی ہے صابرہ وہ صبر کرتا ہے فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے بہتر یعنی دونوں صورتوں میں میں کیش کراتا اچھے دن اور برے دن کافر پر بھی آتے ہیں. مومن پر بھی آتے ہیں. مومن اچھے دنوں کو بھی کیش کروا لیتا ہے برے دنوں کو بھی کیش کروا لیتا اور یہ سہولت سوائے کسی مومن کے اور کسی کو حق نہیں ہو سکتا ہے آپ بار بار نماز پڑھ کے سلاد الحاجت پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالی میرے حالات سدھر جائیں میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں تو میں تیری راہ میں خرچ کروں میں فلاں جگہ دوں گا میں فلاں جگہ دوں گا میرے دل میں تمنا ہے میں مسجد بناؤں گا مدرسہ بناؤں گا میں اتنی فیملیوں کی کفالت کروں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر دے مومن جب ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک نیکی پر ایک ارادے پر ایک نیکی مل جاتی ہے اگر وہ کام کر لیتا ہے اسے توفیق مل جاتی ہے وقت مل جاتا ہے تو ایک کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں ورنہ وہ ایک نیکی جو ہے ارادے کی وہ مستقل ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گنا نہیں لکھا جاتا جب تک کہ کرنا لے آپ نے نیت کی اللہ تو مجھے بیٹا دے تو میں اسے حافظ بناؤں گا آپ کو ایک حافظ بیٹے کا اجر مل گیا لیکن ہو سکتا ہے اگر اللہ آپ کو بیٹا دے دے اور جب وقت آئے تو آپ حافظ نہ بنائے اسے امریکہ بھیج آپ نے کہا مجھے اتنا مال ملے میں صدقہ دوں گا میں مسجد دوں گا لیکن ہو سکتا ہے جب مال ملے تو آپ سینما بلانا شروع کر اس لیے کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دولت کی ارض کتنی ہوتی ہے گریب آدمی تو اس گلی سے نہیں نا گزرا کیا پتا کہ دولت کیا چیز ہے وہ سمجھتا ہے جو دولت مند دولت لٹا رہے ہیں ہزاروں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ بڑا آسان کام ہے دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے آدمی اتنا کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے یہ دولت کی صف وہ ہے جو سفٹیں لا ینفق اسی لیے ان پر انفاق کے لیے زیادہ زور دیا جاتا یہ کہ یہ جوڑتی ہے یہ 99 کا چکر چل جاتا ہے اتنے میں دوں گا زکات میں اگر یہ دس ہزار درم زکوات لگے تو دس ہزار درم تک میں کوئی پروجیکٹ لے لوں فلاں جگہ ڈال دوں فلاں جگہ ڈال لوں تو اتنا آ جائے گا نا یہ دینے سے پہلے ایک قیامت سے گزرتے ہیں یہ لوگ مت سمجھے کہ یہ آسان کام آسان کام نہیں ہے یہ اللہ یہ دولت مان دی جانتا ہے کہ دولت کی محبت کس چیز کا نام ہے اور اس کو پھر تابے کرنے کے لیے کتنی محبت چاہیے اللہ تعالی کی اور کتنا کبھی ایمان چاہیے غریب کا گزارا معمولی ایمان سے ہوتا رہتا ہے لیکن امیر آدمی کو ہر لحاظ سے فور بائی فور ایمان کی ضرورت ہے ایک تو دولت جیل میں کہتی ہے ہوٹل میں چلو ہوٹل میں چلو فلاں کام کرو فلاں کام کرو بچے کی برتھ ڈے مناؤ اس بیس ہزار درم لگا دو اس ارج کو روکنا اس کے لیے بہت قوی ایمان کی ضرورت ہے بڑا مضبوط ڈھکن چاہیے آدمی کی خاص پیدا بھی اگر ہوگی شیطان محنت کر کے پیدا بھی کر دے گا, میں کوئی مار جائے گا. لیکن امیر آدمی کو کبھی ایمان کی ضرورت ہے برائی سے رکنے کے لیے جتنی گاڑی کا انجن مضبوط ہوگا نئی گاڑی ہوگی رفتار زیادہ لے گی اس کی بریک اتنی مضبوط ہونی چاہیے وہ جو بیاسی ماڈل یا پچہتر ماڈل کی گاڑی ان کو تو آج تک سے بھی پاؤں ہٹا لیں کو گاڑی کھڑی ہو جاتی بریک نہ بھی ہو گزارا ہو جاتا اس لیے تو ساتھ ستر سے اوپر جاتی کوئی لیکن جس نے بی ایم ڈبلو لی ہوئی ہے یا لینڈ کلوزر لی ہوئی ہے اس کی تو مضبوط بریک کی ضرورت ہے نا اس لیے کہ اس نے اڑانا ہے اسے ایک سو پچاس سے اوپر ایکسیڈینٹ ہو جانا دولت والے کا پاؤں جو ہے وہ ہو ایمان نہ ہو جسے کہا شاعر نے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر اگر ایمان روکنے والا نہ ہو تو کفر لے گیا نا ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے مجھے کعبہ کھینچتا ہے جہنم سے روکتا ہے کہ میرا رخ تو کلیچے کی طرف ہے نا اب سالا امارا تم بھی سو امار مرد پرانے حکیم نے ایک واقعہ آؤٹ کیا ہے سورج توبہ میں ایک ساتھ تھے سہلابہ ابن حاطب ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ حضور اللہ سے دعا کریں مجھے غنی کر دے دولت دے, دے دے میں بڑا غریب ہوں میں بڑا فکیر آپ نے فرمایا یہ نہ کر مسلحت اسی میں دیکھ تو تجھے میرا طریقہ پسند نہیں میں بھی تو ہوں نا مجھے اللہ نے کہا کہ محمد میں پہاڑوں کو سونے کا کر دو یہ تیرے ساتھ چلے اور خرچ کرے اور یہ کم بھی نہ ہو اور میں نے کہا کہ اللہ نہیں میں چاہتا ہوں مجھے ایک وقت ملے میں تیرا شکر ادا کروں دوسرے وقت نہ ملے میں تجھے مانگوں میں بہانا چاہتا ہوں تیرے در پر آنے میں ابز بن کے رہنا چاہتا ہوں بے نیاز بن کے نہیں رہنا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں حساب چلے گئے پلت کے چھے رہے دو چار دن کے پاس وہ بھوٹ لگی ہوگی کہنا کہ دیکھیں جی میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے اطا کرے تو میں بھی اللہ قرآن میں دھوڑے دوں اور میں بھی اللہ قرآن میں بھر بھر کے جو ہے وہ دون جس طرح عبد الرحمن بنوف دیتے ہیں وہ بکر دے آپ نے ہاتھ اٹھا دی تو بول ہو گئی زخیرہ بڑھنا شروع ہو گیا بکریوں کا مدینے میں جگہ تنگ ہو گئی مدینے کے قریب چلے گئے کہیں باہر نکل گئے وہاں سے صرف دو نمازوں کے لیے آیا کرتے تھے زور اور اثر کے تین نمازیں چلی گئی حضور کے پیچھے کی تین نمازیں مزید نبی کی تین نمازیں برست اور بڑی مدینے سے اور دور چلے گئے صرف جمعے کو آیا کرتے بکریاں زیادہ ہو گئی جگہ تنگ ہو گئی بہت دور کہیں چلے گئے اور اب وہ جمعے کو بھی صدقات کا حکم آیا خود منہ موالی مسادہ تاتا تو احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو نامہ تحصیل اپنا قاسد اپنا وہ کلیکٹر کے عامل جو اچھے جا سالبہ سالبہ صاحب کے پاس جب گیا قاسد اس نے اس خط کو پڑا اور وہ بھری ہوئی کی طرف دیکھا اندر ہی اندر حساب لگایا یہ 100 بکری दे दे दे दे दे تو بکریاں بنے بہت دیر ہم پانچ ہزار ہو جائے تو ساری رات سوچنا پڑتا ہے اور پچیس ہزار ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا اس نے کہا اتنی بکری دینی پڑے گی کہنے لگا یہ تو ججیا ہی ہوا نا جی پھر سیدھی جی بات کریں آپ آپ نے نام زکات رکھ دیا ہے تو یہ جزیہ یہ کافروں سے بھی آپ لیتے مسلمانوں سے بھی لیتے ہم تو مسلمان اس لیے ہوتے کہ جان چوٹ دے آپ نے ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں تم لوگ آگے جاؤ پلٹ کے واپسی پہ مجھ سے بات میں اتنی دیر سوچوں گا گئے وہ صاحب آگے سے اکٹھا کر کے واپسی پہ پھر ان کے پاس آئے کہنے لگے وہ دکھانا تحریر مجھے پھر دیکھی انہوں نے لے پھر کہنے لگے وہی بات ہے یہ تو جزیہ ہے یا نراب اس کو فرق تو نہیں ہے تم لوگ جاؤ میں خود مدینے آ کے بات کرتا ہوں. اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینے فرما دیا یا وای ح اس طالب ایسا طالب اپ تو اللہ نے فرمایا وہ منھ من عهد اللہ لئن اعطانا من فضلہ لہ صدقنا ولنکونن من الصالین ان میں کوئی ایسا تھا جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تو اپنے فضل سے عطا کرے تو میں صدقے دیا کروں گا سارے لوگوں میں فلما اعطاهم من فضل يبخلو به ہم نے اپنے فضل سے اسے عطا کر دیا اس نے بخل کر وا تاولوا وهم اورد موڑ لیا اللہ نے فرمایا قل انفقوا تو ان کرح لن لا يتقبلم اب ان سے لینا نہیں ہے نبی میں کوئی منگتا تھوڑے ہوں اب یہ دے تو نہیں آیات کا نزول ہوا تو اس کے رشتے دار بیٹھے ہوئے سے مجلس میں فوراً وہ پہنچے اور جا کے کہا کہ تیرے بارے میں تو قرآن ہو گیا اب یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جی وہ جی لے لیں جی میں اس کے پھر بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا وہ پھر ابوک صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنا فرمایا جس کا صدقہ حضور نے قبول نہیں کیا اللہ نے منع کر دیا تو مجھے اللہ نے اجازت دے دی نہیں انہوں نے قبول نہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قبول نہ کیا عثمان نے غنی رضی اللہ علیہ وسلم قبول نہ کیا اور ان کے دور میں اس کا انتقال اللہ کو ہم سب کی پیچ پتہ ہے آج ہم جو بڑی آہیں بھرتے نا رات کو میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی اتنے صدقات کرتا اور اتنی خیراتیں کرتا پتہ نہیں جب ہمارے پاس آ جاتا تو ہم کیا اثر کرتے اس لیے کہ دولت جب تک ہمارے پاس نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دولت کی لالچ کس کو کہتے ہیں اسی لیے جو لوگ میں دیکھتا ہوں میں اللہ نے انہیں عطا کیا اور اللہ کی راہ میں وہ دے بھی رہے اور نمازیں بھی ہیں اور مساجد میں بھی آتے برائی میں تو میں اگر قسم کھاؤں تو اس میں کے دانے کے برابر شک نہیں ہے میں نے ہمیشہ انہیں اپنے آپ سے بہت افضل اور دل میں میں تمنا کیا کہ اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا ان لوگوں کے ساتھ مجھے جنت جاتے میں نے ہمیشہ شبد سمجھا اس لیے کہ وہ اس امتحان اس دلدل سے نکل کے آئے ہیں جس نے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر ایمان ہے ہم تو اس میں پڑھیں گے جیسے ہمارے یہاں ہر بچہ اما سے کہتا نا اما آپ نے بڑے بھائی کی شادی کی ہے نا دیکھے اس نے جو ہے وہ بیوی بی لے کے الگ ہو گیا آپ کی خدمت نہیں کرواتا ایک دفعہ میرا آپ ذرا بیاہ کروا کے دیکھا اچھا جی امام نے اس کا بھی بیاہ کروا دیا اب اسے تو پتا نہیں تھا نا بیوی کس چیز کا نام ہے جب بیوی آ گئی تو پتا چلا یہ بھی اماں سے الگ ہو گئے اب اس سے چھوٹے نے کہنا شروع کر دیا اماں میری شادی کروا کے تم ایک دفعہ دیکھو دونوں تو ایسے ویسے نکلے ہیں نا میں بس آپ کی دیکھیں کس طرح خدمت کروا ہوں ہر وقت آپ کے قدموں میں وہ بیٹھی رہے گی فلاں ڈھی ہوگا اس کے بعد اما نے اس کی بھی شادی کروا دی اور پتہ چلا جناب والی اماں کو کیا پہلے ایک تھا وہ دو ہو کے میرے خلاف ہو گئے اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب بیوی آتی ہے تو آدمی کس پر سراب سے گزرتا ہے بیوی کہتی ہے یہ میرا ہے اماں کہتی ہے میرا ہے بیوی جو ہے وہ اپنا دعوی جاتی میرا شور نکاح میرے ساتھ پڑا میرے حقوق ہے ماں کہتی ہے میرا بیٹا اتنے سالوں سے میرا قبضہ ہے قبضہ مالکی کا قانون ہے اتنے سالوں سے میرا قبضہ ہے میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا ہے میں نے اسے جنا ہے میرا, میرا, میرا بیٹا है. اس میرا میرا کے درمیان آدمی جو ہے وہ سمجھ لیں آپ کہ وہ ایک فٹبال بنا ہوا بڑی حکمت سے معاملہ چلانا پڑتا اس نے سمجھا تھا بڑا ایزی ہے تو دولت کو بھی اس طرح مت سمجھا اللہ جانتا ہے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ حسرت تو رکھے نا کہ میں اتنا خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں آپ کو اس کا ملتا اگر ہوتا تو آپ امتحان میں پڑ جاتے شاید آپ نہ کرتے پھر نہ دیتے پھر فیل ہو جاتے تو دعا آپ جب کر دیتے ہیں تو مومن کی دعا رد نہیں جب اللہ کہتا نا مانگو کال ربو کو مدعونی مجھ سے مانگو کس لیے کہتے آپ نے دعا کی اللہ سے اللہ نے دیکھا کہ دنیا میں اس دعا کا پورا کرنا اس بندے کے حق میں بہتر ہے تو دنیا میں پوری کر دیتا جب اس نے دیکھا کہ دنیا میں اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تیری دعا اللہ تعالی جمع کر ش نہیں نہ ہوتیش نہیں ہوتا وہ پینڈنگ میں پڑا رہتا ہے آپ کی دعا آپ کا چیک قیامت کے دن اللہ بلائے گا فلاں تو نے یہ دعا مانگی تھی میں نے دنیا میں قبول اس لیے نہیں کی کہ تیرے حق میں یہ بہتر نہیں لیکن تیری دعا میرے پاس محفوظ ہے یہ لے وہ دعا اور اسے جب وہ پلڑے میں رکھے گا اور وہ بڑی وزنی ہوگی تو اس وقت وہ آدمی جس کی دعائیں دنیا میں پوری ہو گئی وہ حسرت کرے گا کاش میری دعائیں دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی آج مجھے نہیں ضائع نہیں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نے دعا کی تھی اور میں مالدار نہیں ہوا یا میں نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور بیٹا نہیں ملا نوکری کے لیے دعا کی تھی نوکری نہیں ملی لہذا قبول نہیں ہوئی بیکار چلی گئی ہے تو مومن اس چور کے ساتھ دعا نیتا. اس کا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنے علم کے مطابق یہ دعا مانگی اگر تو اس میں بہتری سمجھے دنیا میں تو آخرت میں وہ اس لیے کہتا اللہ تعالی یہ دعائیں بڑی قیمتی یہ دعائیں آخرت کا سرمایہ ہیں اور بہت ساری دعاؤں کو اللہ تعالی اس طرح کمپنسیٹ کرتا ہے کہ ہم کو پتا بھی نہیں چلتا آپ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ 10 درم دیں بھائی کیا کرنا ہے 10 درم دیں جی میں نے کھانا کھانا ہے میں بڑا بھوکھا ہوں آپ اسے ہوٹل پہ لے جاتے ہیں اور اسے تیس درم کا کھانا کھلا دیتے یا تیس روپے کا کھانا کھلا دیتے یا پچاس روپے کا کھانا کھلا دیتے اب وہ گلہ کرے کہ جی آپ سے میں نے دس روپے مانگے تھے آپ نے دس روپے نہیں دیے بھائی تو نے کھانے کے لیے مانگے تھے تجھے اس اچھا کھانا مل گیا ہے اکاموڈیٹ ہو گئی نا کی لعا. آپ نے اللہ تعالی سے پیسہ کیوں مانگا ہے پیسہ کوئی اصل نہیں سونا چاندی کوئی اصل نہیں سونا چاندی اکاموڈیٹی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ذریعہ ہے اصل نہیں ہے کسی آدمی کو سونے چاندی کی وادی میں آپ قید کر ہیں وہ مر جائے گا سونا چاندی کھا نہیں کسی آدمی کے پاس دس درم وہ دس درم کھا کے پیٹ نہیں بھر دوسرے ہاتھ میں روٹی ہو اس کے پانچ درم کی تو وہ پیٹ بھر لے گا روٹی اکاموڈیٹی ہے, پیسہ ہے. اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے بات اصل نہیں آپ کو اللہ تعالی نے اکاموڈیٹ کر دیا کس طرح آپ نے اللہ سے یہی مانگا نا کہ آپ کی دو سو درم کی دیہی لگ جائے گا چھ ہزار درم آپ کی تنخواہ ہوگی ٹھیک اللہ نے آپ کی نہیں سنی لیکن اللہ تعالی نے آپ سے وہ بیماری دور کر دی ہے جو ڈھائی سو درم روز کے آپ کے خرچ کروائے اکاموڈیٹ ہو گئے آپ آپ کو پتا بھی نہیں چلا بلہ طرح احسان تو نہیں نا جلد لاتا کہ آگے دروازہ کے کہ فلام مصیبت تیرے اوپر آنے والی تھی تیرے بیٹے کو کینسر ہونے والا تھا جس پر تیرا اتنا پیسہ لگ جاتا تیری زمینیں بک جاتی تیرے مکان بک جاتے لیکن ہم نے تیری دعا کے سدقے تیری دعا کی وجہ اس کو ہٹا دیے اب تیری روٹی چلتی رہے گی اور وہ خرچہ جو ہے ہم نے اس کو ہٹا دیا قزا کو کون پلٹاتا ہے دعا کوئی مصیبت جاری ہو گئی ہے تو اللہ کے دفتر سے ہی اسے منسوخ کروانا پڑے گا نیچے کچھ نہیں ہوتا دعا اس کا نام حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال وہ بندہ اللہ کی راہ میں پتھر کھاتا رہا اللہ کی راہ اتنی مغلوب انسن تس اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد سے. اسی طرح عرض کر رہا تھا ایک آدمی ہے اس کی تیس جرم کی دہاڑی لگی پندرہ جرم کی لگی بچے کو بخار آ ہر جاتا ہے بیوی کہتی ہے بچے کی سی سے بخار ہے الٹیاں آ رہی ہیں کھڑا نہیں ہوا جا رہا وہ کہتا ہے وہ گولی کا بچہ کھیلنا شروع کرتا دوسرا آدمی آتا ہے جس کی ڈیڑھ سو دنوں کی تیاری لگ بیوی کہتی ہے بچے کا کوئی حصر نشر ہو گیا وہ تعدا اور بخار چڑھا ہوا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا اور بخار میں ہزیان بکرا اور پتہ نہیں کیا اور فلاں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو ڈاکٹر لطیفہ شاہ کے پاس لے کے چلو پتہ چلا جی دو سو تو آپ ادھر رکھے اور چار سو کی دوائیاں لے لے بعد ابلی ہو گئی مقصد یہ نہیں ہے کہ کتنا آ رہا ہے مقصد یہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کام وہ کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ نہیں باقی جو بھی آئے گا وہ نقصان کر کے جائے گا اس آدمی کے مقدر میں صرف تیس تھے باقی اس کے دیکھیں نکالنے کے لیے اس کے بیٹے کو بیماری لگائی گئی ہے وہ پیسہ بھی نکل گیا اس کے بیٹے نے مصیبت بھی بکتی. تو اگر وہ نہ ملے ہوتے اتنے ہی ملے ہوتے جتنوں نے گھر میں رہنا ہے تو بچہ تو نہ مصیبت میں مطلب. تھا بچہ تو بچ جاتا ہے آپ دیکھیں جو پانی آپ کے پروگرام کے مطابق گھر میں آتا ہے وہ آپ کے پروگرام کے مطابق میں خرچ آنے کا رستہ جس کا آپ طے کرتے ہیں اس کے نکلنے کا اس کے ایکسپینڈیچر کا رستہ بھی آپ طے کرتے آپ پانی لیتے ہیں ڈی سے اور آپ اپنی ٹوٹوں سے اسے کرتے. لیکن سیلاب کا پانی آتا کھڑکی توڑ کے جاتا دروازہ توڑ کے نہ آپ کے بنائے ہوئے رستے سے آتا ہے نہ آپ سے وہ جاتے ہوئے پوچھتا کہ میں کس طرف جاؤں آپ کے پروگرام سے آتا بھی نہیں آپ کے پروگرام سے جاتا بھی نہیں ایک طرف سے آتا ہے گھر ڈھا جاتا ہے اور دروازے کھڑکیاں توڑتا ہوا نکل جاتا ہے لیکن چھوڑ کے کیا جاتا ہے بیماریاں وبا جو پیسہ سیلاب کی طرح آتا ہے نا وہ جانے کے رستے بھی اپنے ڈھونڈتا ہے یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی بچے کو بخار ہو گیا اما کو کینسر ہو گیا خود آدمی کا یہ ہو گیا پیسہ چلا جاتا چھوڑ کے کیا جاتا ہے مصیبتیں بھائی اس سے تو بہتر تھا کہ اتنا ہی آتا جتنا رہنا تھا میرے گھر اس لیے کہ جانے والا جاتا تو پھر اسباب کے ساتھ جاتا ہے ایسے آپ اس کی جان نہیں چھوڑتے لہٰذا آپ اپنی مرضی سے نکال نکال کے ڈاکٹروں کو دیتے ہیں یہ فلاں جس کو آپ نے دے دیا اتنا اور فلاں ٹیسٹ کروایا تو اتنا فلاں ایکس رے کروایا تو پانچ سو درم فلاں آپ نے سکین کرایا تو پانچ سو دھرم اب یہ نہ آتا تو اچھا تھا نا آپ اس مصیبت میں نہ پٹ بات تو آپ اگر یہ سمجھتے کہ سیلاب کی طرح آئے رہنا وہی ہے جو آپ کے مقدر میں اگر پندرہ دھرم آپ کے مقدر میں لیکن آپ کے گھر میں پندرہ درم بچے لیکن بقیہ جو ایکسٹرا آیا تھا اس کو نکالنے کے لیے آپ کو سو مصیبتیں اٹھانی پڑیں بیماریاں آپ کے گھروں میں آ جائیں گی مسائل آ جائیں گی اور وہ پیسہ نکل کے رہے گا جو آپ کے مقدر میں ہے وہی بچے گا باقی کس کے مقدر کا تھا وہ فلاں ڈاکٹر کے مقدر کا فلاں پیتالوجسٹ کے مقدر کا فلاں لیبارٹری کے مقدر کا فلاں میڈیکل سینٹر کا فلاں میڈیکل وہ آپ کو اکٹھا مل گیا تھا آپ مصیبت کی ہوئی اپ نے جیسے پاکستان سے لوگ آتے ہیں نا تو وہ خط اٹھائے ہوئے ہیں جی یہ فلاں کا ہے جی یہ فلاں کا وہ آدمی شام کو بےچارا گھس کے اپنی گاڑی نہ تو ٹیکسی میں جا رہا ہے یار یہ تیری اماں نے یہ گندلیں دی تھی یہ تیری امان نے کیسٹ دی یہ تیری اما نے خط دیا اس کا اپنا تو نہیں نا ہوتا مصیبت پڑی رہتی ہے اسے تو بھائی وہ تیرا پیسہ تو تھا ہی نہیں وہ تو لباٹری والوں کا تو مصیبت مجھے پڑی ہے ٹیکسی کر کے اسپیشل گیس دینے تیرا وہی تھا جو تیرے گھر میں رہ گیا تو اس طرح اللہ سے وہ دعا کرنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کو تین پوائنٹ نہ کیا جائے کہ نہیں جی یو ہیو ٹو دس نے یہ کرنا ہی بس آج پھر میرا رب ہے نا تو یہ پورا کار ہی دے اور اگر پورا نہیں کیا تو میں تو میرا رب نہیں حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دعا کو محدود کر کے اللہ کے سامنے مت رقد یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا کو محدود کر دیا فرمایا رب تھی جنوں اے اللہ مجھے جیل پیاری ہے محبوب ہے اس گنا سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ذریعے جیل میں پہنچتی ہیں تو جی بسم اللہ مجھے جیل میں بھیج دے مگر ان کے شر سے بچا لے اللہ تصرف صرف انی قیدہ اگر تو مجھے ان کے مکر سے بچایا نا اصب وئی کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں واقع منا جاہلی میں جا میں سے نہ ہوں اللہ نے دعا قبول کر لی اٹھا کے جیل میں پھینک دیا حضور نے فرمایا اگر یوسف یہ نہ کہتا مجھے جیل پیاری ہے تو اللہ اسے بچا بھی لیتا جیل بھی نہ جاتا خود جو آپ نے آپشن دے دیا اللہ کہ اللہ مجھے یہاں سے بچا کے یہاں ڈال دے تو قبول ہوئی تو آپ کا آپشن قبول ہوا نا انہوں نے کیا اللہ مجھے ان سے بچا لے جیل بھیج دے اللہ نے جیل بھیج یعنی سچا ثابت ہونے کے باوجود جیل ہو گئی اللہ کے سامنے کبھی بھی اپنی دعا کو محصور اور محدود کر کے مت پیش کر نہیں ہے یا اللہ اس میں میری خیر ہے اِنَّا وَالَا عَلَمُ. حضور کا کیا دعا عالا یا اللہ تانتا میں نہیں جانتا اگر تو جانتا اس کام میں میری بھلائی ہے دنیا کی دین کی وہ آخر بات آمری اور آخرت کی انجان کار کی فخ در ہوئی ہے تو اللہ میرے لیے ممکن بنا دے وہ یسر ہو لی اور اسے آسان بنا اور اگر تو جانتا یہ میرے لیے شر ہے دنیا میں بھی آخرت میں میری معیشت کے لیے بھی وہ آ اور انجام کار کے لیے بھی تو اسے مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے لیکن کر کیا اے اللہ اپنے یہاں سے مجھے اس کا کوئی نعمر بدل اتا یہ آپ نے آپشن کھلا رکھا ہے کہ اللہ پھر تو اس کا متبادل مجھے اتار اللہ تعالیٰ اس کو متبادلہ کیا کر دیں تو دعا جب بھی ہم کریں تو یہ حکم سمجھ کے مت کریں کہ میرے منہ سے نکلا تو بس اب اللہ تعالیٰ کو یہ پورا کرنا ہی ہوگا کیوں اس کے پیچھے نفسیات کیا کام کر رہی ہے اس وقت جب آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اسکرین پر پوری نمازوں کا پرنٹ آؤٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نمازیں پڑھتا ہوں میں فلاں کام کرتا ہوں میں فلاں کام کرتا ہوں میں فلاں کام کرتا ہوں لہذا دعا تو قبول ہونی چاہیے اس کی بجائے گناگار کیا کہتا ہے اس کے گناوں کی لسٹ نکلی ہوئی ہوتی وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا تو بار بار کہتا اللہ میں قابل تو نہیں اے اللہ میں قابل تو نہیں ہوں لیکن تو رحم کر دے تو بڑی مہربانی ہے میں جاؤں بھی کہا. میں نکلا تھا کسی سے گنا ہو گیا تو کہنے لگا اللہ قد اللہ تیری نافرمانی ہوگی مگر مجھے ہے نا، تیرے سامنے جاؤں تو کس طرح جاؤ تو اتنے احسان کیے تو؟ اتنے نامات کیے تو میں نے پھر بھی تیری نافرمانی کر دی میں کس منہ سے تیرے سامنے جاؤں رات تو میں باہر نکلا لیکن تیرے سوا علاقہ کوئی نہیں ملا میں پھر آ گیا ہوں تیرے میں جاؤں گا گنا کی وجہ سے شرمندہ ہوں لیکن تیرے سامنے آئے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں جب آدمی کسی سے کہتا نا دیکھیں جی آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر میں آپ سے مانگنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ آلریڈی میں بہت زیادہ آپ کا ممنون ہوں احسان مند ہوں میں نے کسی اور آدمی سے بات کی ہے لیکن مجھے پھر بھی کوئی آدمی ایسا ملا نہیں ہے کہ میں جس کے سامنے بات رکھوں میری بات پوری بھی کر دے اور اس کا ڈنڈورا بھی نہ پیٹے اور مجھے رسوا بھی نہ کرے میری نظر پھر آ آپ کے ٹکی ہے میں کیسا کیسا ناک اس قابل ہے کہ میں آپ سے نہ مانگوں لیکن آپ کی کریمیت اور آپ کی رہیمیت اور آپ کا مزاج ایسا ہے کہ وہ مجھے کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے آپ کے پاس اللہ کہیے اللہ میں جاؤں کس طرح احسان اتنے ہیں زبان نہیں اور تیرا کرم ایسا ہے کہ نو ند ہلایا دے دے وافر چیزاں پہلے بھی نے اتنا دیا کہ عادت پڑ گئی منگتا اسی در پہ جاتا ہے جہاں سے کچھ ملتا بار بار پھر وہی دوبارہ کر دیا یہ اس کی نفسیات ہوتی ہے آپ مت سمجھے کہ آپ نے کسی بیکاری کو دے دیا ہے تو اب وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا نہیں اب وہ آپ کا پرماننٹ کسٹمر بن گیا ہے سے پتہ اس گھر سے دروازہ کٹ کٹاتا ہوں میں خالی نہیں جاتا ہوں. جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سے کسی نے نہ کبھی نہیں نہیں ہے تو فقہ کہا دیا کہ اہلی تم دے دو میں تمہیں دے دوں گا فلاں تم دے دو میں تمہیں دوں گا کوئی میری طرف سے اس کو دے سکتا ہے گارنٹی بھی اتھار کی. اور یہاں تک ہوا کہ آپ کو ایک کرتہ کسی نے بنوا کے دیا بہت اچھا لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت نے بچہ بھیجا کہا کہ حضور سے کہو کہ ہمیں کوئی کپڑا دے دے بچے نے آ کے کہا کہ اماں کہتی ہیں ہم سخت مصیبت میں کوئی مہربانی کر کے کپڑا دے دے آپ نے فرمایا میرے پاس اس وقت کوئی کپڑا نہیں ہے سوائے اس کے جو میں پہنے ہوئے لیکن جب بھی کوئی اللہ کا فضل ہوا کہیں سے بھی آیا میں سب سے پہلے تیری ماں کے گھر بھیجوں گا فکرما کر اما جی نے پھر وہ بچہ واپس بھیج دیا میں نے کہا کہ اما کہتی ہیں وہ جو پہنے ہوئے وہی اتار ان کی نیت پہ انہوں نے کفن کے لیے مانگا ان کی نیت پہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں حضور نے تہمت باندھا ہوا ہے اوپر سے کرتا اتار کے دے دیا اب حضرت بل رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہہ دی اور انتظار کر رہے ہیں کہ حضور نکلے حضور نے تحمد باندھا وہ حضور کیسے نے آخر ایک صاحب آئے جو محرم تھے ماجرا کیا ہے خدا خیر حضور ابھی تک نکلے نہیں دیکھا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تہ مزمان کے اوپر کپڑا کوئی کرتا کہیں سے مانگ کے دیا گیا حضور کو حضور نے نماز پڑھائی لیکن نہ نہیں سنا ایک صاحب لائے انگور اپنے با کے پہلے انگور لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کو انگور بہت پسند تھے تو آپ نے انگور پکڑے اور ایک سوالی نے سوال کر دی حضور مجھے دے دیا آپ نے وہ بالکل اس کو دے چکے بھی نہیں وہ باہر نکلا تو وہ صاحب جنہوں نے انگور لائے اس کے پیچھے بھاگے کہو اللہ کے بندے یہ انگور مجھے تو بیچ دے انہوں نے بیچ دیا بیچ دیے وہ آدمی پھر پلٹا کہ حضور کے پاس لایا کہ حضور کھائیں حضور نے ہاتھ میں پکڑے اس سوالی نے پھر سوال کر دیا حضور نے پھر اس کو پکڑا وہ باہر نکلا تو صاحب پیچھے بالوں نے کہا اللہ کے بندے تجھے خدا کا خوف نہیں ہے تیرے اندر کوئی ٹکوا نہیں ہے میں اللہ کے نبی کے لیے لایا ہوں حضور کو بڑے پسند ہے تمہیں کھانے نہیں دے رہا اور تجھے پتا وہ نہ نہیں کرتے وہ پھر خریدے کتنے کے بیچے گا اتنے کا بیچوں گا وہ پھر خرید کے لائے حضور کو دے دیے حضور یہ سارا کچھ دیکھ رہے آپ کو سب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میری محبت کو یہ سائل کیش کروا رہا ہے اس آدمی وہ کوشش کر رہا کہ کسی طرح نبی میرے انگور چکھ اور یہ آدمی جو ہے وہ میرے اس عطا کو بلیک میلنگ کی شکل میں اس کی محبت سے کیش کروا وہ آدمی جب لایا پھر وہ سوال ہی آ تو آپ نے فرمایا تم سائل نہیں اور تم تاجر ہونے اتنا اول فرما لیے کہ یہ سوال یہ سوال نہیں تیرا سوال تو اس نے پیسے دیے تھے پورا ہو گیا تھا تو نے دوسری بار بھی یہی کیا اب تیسری بار بھی تو کیا سمجھا تو ساحل نہیں بھائی تاجر تو سیدھا کاروبار شروع کر دیا ہم نے میں سائل کو نہ نہیں کرتا تو بزنس مین تو بہرحال اللہ کے سوا جائے گا کوئی کہاں ٹھیک اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی گلہ پیدا ہوا دیکھنا جی میں نمازی پرہزگار ہوں اللہ میری سنتا نہیں ہے میں مانگتا بھی ہوں فلاں کو بن مانگے دے دیا میں مانگتا ہوں پھر بھی نہیں دیتا آپ نماز چھوڑ دی. نماز چھوڑ دی نماز کی بجائے سینما جانا شروع ہو گئے تو نقصان کس کا ہوا اللہ کا کوئی نقصان کر لیا تم یہ نقصان کس کا ہے آگ میں کون جا رہا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بچہ ماں سے ناراض ہو کے اے سی سے نکل کے باہر دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو ماں کا کیا نقصان سرسام ہوگا سن اسٹوک ہوگا تو بچے کو ہوگا نا اپنا نقصان اگر بچہ سمجھتا ہے کہ ماں کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کوئی آدمی بلیک میل نہیں کر اے لوگوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اپنی جان کے لیے کرتے یا ہو سے انتمارا پی اللہ یا ان انتم الفقراء اللہ لوگ تم فقیر ہو محتاج ہو منگتے ہو اللہ کے واللہ هو الغنی غنی تو صرف اللہ ٹھیک آپ کو دولت نہیں ملی لیکن یہ جو آپ روٹی کما کے لاتے ہیں یہ کس کی عطا ہے یہ بدن کس کے حکم سے کام کر رہا ہے اگر فالج ہو جائے تو اگر ت نے اپنی نماز واپس لے لی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی اتا واپس لینی شروع کر دے گردے واپس لے لے آنکھیں واپس لے لے یہ جو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ جنم کے گردے لیے بیٹھا تو ٹھیک ٹھاک بینک ہے تو یونین بینک بنا ہوا ہے ایک ایک لاکھ کی تیری آنکھیں لوگ لب ڈبا جواب دے گئے جن کے گردے جواب دے گئے ان سے جا کے پوچھ ڈیڑھ لاکھ کا گردا ملتا ڈیڑھ لاکھ ڈاکٹر مانگ رہے آپریشن کے لیے اور خون کے لیے الگ محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں اور وہ پیشاب کی تھیلیاں ساتھ ہی ڈاکٹروں نے لگائی ہوئی ہیں یہ نیمتے کوئی نہیں ہیں تجھے یہ تو گلا ہے کہ پاؤں میں جوتی کوئی نہیں ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں ہی کوئی نہیں ہے مسلم کی حدیثہ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں پن جوڑو علام اسفل امین کمبھ اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ولا تندر علا مح کا کمبھ اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے اوپر ہے